يسارلا, یا سارا سارلہ ابا عبد اللہ ہوسین جے اللہ کا قانون ہے کے فون کا بدلا فون ہے جے اللہ کا قانون ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے جادو حسین تلک سہتے رہو گے آشیانوں پہ تمہارے بجلیاں کمی ہے تم کسی سے نہیں ہونا چاہ اگر تو رک لو یہاں کا بدلاؤ کے ماننے والے تو پھر جرتے ہو کیوں؟ دلوں کی طرح سے یہ روزگھی مرتے ہمیشہ مانگتا قربانیاں ظالموں کے سامنے پھر سے بجا جھکتے ہو کیوں کا بدلا دو پھر سے حضرت مختار کیسل کو پیغام دو عمل ہو ضرورت تمہیں تلوار کی حسینیوں کے بہت اٹھنے لگے ہیں دو مرحبو کے جیسے جسم ان کے بانٹ دو بڑھ رہا ہے آج کل رام لے کے یا علی نسلوں کو ان کی چانٹ دو حق جیو یہ کو لے پہ تم نہ ڈرو جزید شبیر پہ اس دشمن کی زباں گردن جا کے کا بدلہ بدلا ہے ہم شہیدوں کے لہو کا انتخاب تلک زندہ دشمن سے لڑیں گے صبح شام ہم کر قرآن کو حکم خدا جو من کے تک جاری رکھیں گے مجھ سے شاگر قانون ہے بدلا کا بدلا کون ہے رہی کرب سے حل من کی سدا چلو تیار ہو جاؤ چلے کربلا شبیر تو مقصد بھی ہے ایمان بھی منو کا نے مل کر چلو ہم راستہ بدلا بدلا الام یہ جو کام کی ہے جو ہے شان میں اسلام کی کا کا ہے ہے کہ حسین بدلا